ارسل کی کم رسول جیسے ہم نے رسول کو بھیجا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم تم میں سے ہیں ایسے ہی ہم نے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا جیسے وہ انعام کیا ہے ویسے یہ بھی انعام کیا ہے علیہ کم آیاتینا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو تم پر آیات پڑھتے ہیں یہ کل آیت دکھائی تھی ہم نے تین جگہ پہ ایک پہلے پارے کے آخر پہ دوسری آل عمران میں تیسری جمعہ میں چوتھی جگہ یہ ہے بس ان چار جگہوں پہ یہ آئیت آئی تی اور دیکھ لیجئے تین جگہوں پہ اسی ترتیب سے آئی ہے جو کل آپ کو بتائی تھی اور اللہ دار نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنا انعام تم پہ مکمل کریں جیسے کہ ارسلنا فی کم رسول تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھیجے ہیں ایسے ہی جیسے ہم نے قبلہ کا انعام کیا ایسے ہی یہ بھی یتلو علی آیاتنا وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ یوزکی کم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ظاہر میں اللہ کی کتاب اس کی وہ تعلیم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے تعلیم دی صحابہ کے رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ قرآن پاک پڑھایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ستر صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یاد کی ہیں ستر صورتیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ کہ سور بکرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علم سے 12 سال میں پڑھی ہے سال میں بارا ہاں بارا میں ان کے بیٹے عبد عمر رضی اللہ عن کہتے تھے میں نے سال میں پڑھی اسی لیے سہاو ہے رضی اللہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالی نے فرمایا یتلو علیہ آیاتنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتے ہیں کیسے اسے پڑھنا ہے مخارج کیسے ادا کرنے ہیں یہ لفظ مجھ پہ کس طرح نازل ہوا ہے ایسے پڑھا جا سکتا ہے ابراہم پڑھنا ہے ابراہیم پڑھنا ہے کیا ایک ایک چیز تمہیں بتاتے ہیں وہ یہ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو تزکیا ہے نا سارے انقلاب کی بنیاد حقیقت میں یہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ ان کا تزکیا نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ سارے کے سارے سچے نہ ہوتے اگر صحابہ کرام رضی اللہ ان کا تزکیہ نہ ہوا وہ ہوتا تو وہ ہمت والے نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاؤں جما کر کھڑے نہ ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس میں کوئی کوئی شک و کو شبہ نہیں ہے کفر ہے ان کی عظمت اور تعظیم میں کسی آدمی کو شبہ ہو جائے مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی خدا کی نعمت تھی جو اللہ نے ان پہ کی سارے لوگ وہیں تھے ایمان تھا وہی آتی تھی سب کچھ ہوتا تھا ابن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے عمر جس دن اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اس کے بعد ایک پہلی نماز کا وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قبلہ بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے باہر نہیں باہر جا کے پڑھیں گے اب بندر نہیں پڑھیں تو اس لیے یہ بڑی چیز تھی تزکیا ہو گیا تھا پاکیزگی ہو گئی تھی اور جس جماعت میں بھی جو اسلام کے لیے لوگ کام کرتے ہیں انقلاب کی باتیں یہ اور وہ جب تک اخلاقی حالت درست نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا آج سب کہتے ہیں جی انقلاب لے آئیں گے اور اگلے دن لاٹھی چارج ہونا شروع ہو جائے پولیس کا آدھے بھاگ جاتے ہیں پھر کوئی نہیں کھڑا رہتا تو اگر تزکیا ہوا ہوا ہوتا تو اسی شرم سے کھڑے رہتے کہ ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہمیں ہم کام کرنا ہے اس مقصد کے لیے اگر تزکیا ہوا ہو تو پھر جھوٹ نہیں بولتا آدمی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے صاحب یہ باتیں ہمارے بس کی یا پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہی کرنا تو یہ سب چیزیں تزکیے سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے عالم اسلام میں جتنی تحریکیں غلبے کے لیے اٹھی ہیں نا عمومی طور پر آپ اور کریں گے تو دو میں سے ایک نتیجے پہ آپ پہنچیں گے ہم تو اس پہ پہنچے ہیں جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا اور دیکھا ہے اس سے بتاتے ہیں باقی ممکن ہے آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچیں کوئی ایسی بات نہیں یا تو یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کا اپنا تزکیہ نہیں تھا اپنے طور پہ ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے بس نعرے لگتے رہے جمع ہوتے رہے اکٹھے ہو گئے اور ان میں بنیادی طور پر تذکیہ نہیں تھا جھوٹ وہ بولتے تھے غلط بیانیوں سے کام وہ لیتے تھے وقت آنے پہ سیاسی مسالے مسلحتوں کی وجہ سے ہی اللہ کا دین پیچھے اور سیاست آگے یہ کرتوت کرتے رہے اور یا یہ ہوا ہے کہ وہ تو ایک نمبر کے اللہ کے بندے تھے صحیح معنی میں ان کا تذکیہ ہوا ہوا تھا مگر جس قوم جس جماعت جس شہر جس ملک میں نافذ کرنے کے لئے وہ اٹھے تھے نا وہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی وہاں لوگ جھوٹے تھے وہاں لوگ فراڈ کرنے والے تھے وہ چاہتے تھے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی آئیں ہم کیوں اچھے لوگوں کے نیچے رہیں ان دو میں سے ایک بات ہو گئی تھی ہم پچھلے تین سو سال سے مسلمانوں کی جتنی تحریکیں جہاں بھی اٹھی ہیں نا دین کے غلبے کے لیے پڑھتے رہے ہیں اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یا تو ان کا اپنا تذکیہ نہیں ہوا ہوا تھا اور اگر ان کا اپنا ہوا ہوا تھا تو سوسائٹی کا نہیں ہوا ہوا تھا تزکیا جب تک سماج کا نہ ہو اور لوگ نہ بنے ہوئے ہوں ان پہ کوئی اچھے سے اچھا نظام نہیں نافذ کیا جا سکتا اور وہ ہوتا ہے بڑی محنت سے بہت محنت سے ہوتا ہے مجموعی اعتبار سے جب حالات بدلے ہوئے ہوں اور لوگ پیسے پہ بک جائیں جماعت کے افراد ہیں اور وہ اپنے اپنے قائد کے ساتھ بڑے مخلص بھی ہیں اور ان میں سے دو چار آدمی پیسہ لے کے بک جاتے ہیں جس کا مطلب ہے تزکیا نہیں ہوا ہوا نا تو وہ پھر تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اب تو سارے راز جو اندر ہیں وہ فوراً باہر آ جائیں یہ چیزیں ہوتی اس لیے یہ تسکیہ ضروری ہے اور تسکیا ہے اخلاقیات کا درست کرنا کہ اخلاقی اعتبار سے درست ہوں جھوٹ نہ بولتے ہو منافقت نہ ہو دھوکہ نہ دیتے ہوں دوہری پالیسی نہ رکھتے ہوں جس چیز کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ کام کرنا اپنے کام سے مکمل طور پر مخلص ہوں اخلاص ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ باتیں اب کافروں میں پائی جاتی ہیں کہ اپنی قوم کی حد تک اپنے ملک کی حد تک بڑے مخلص بہت سے کافر ایسے ہیں اسی لیے پھر غلبہ ہے اللہ نے کہیں یہ تو نہیں رکھا کہ کافر آدمی گوشت کھائے گا تو اس کے جسم میں جا کر زہر بن جائے اور مسلمان گوشت کھائے تو خون بن جائے یہ فطری چیزیں ہیں جو بھی اچھے اصولوں پر عمل کرے گا اسے اس کے ریزلٹس مل جائیں گے تو اس لیے اللہ نے بار بار تینوں جگہ قرآن میں کہا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں تعلیم کے بعد دوسری چیز تس کیا بجے المقوم کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں تمہیں کتاب کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں اور جتنی بھی جماعتیں یہ لے کے اٹھتی ہیں نا اسلام کا غلبہ اور یہ ہو جائے ان میں کبھی غور کیجیے گا آپ اپنے طور پہ جائزہ لیں دس فیصد آدمی قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے دس فیصد بھی تو جب قرآن ہی نہیں پڑھا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے زندگی کیا ہے قرآن کے احکامات کیا ہیں کیسے اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے سوچنا ہے ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ پھر کیسے انقلاب آئیں وہ و حمل کتاب اول وجول و کمل کتاب اور تمہیں رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے قرآن نبی کریم صلی اللہ علم بیٹھ کے بٹھا کر پڑھاتے تھے حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں خدا کو دوسری طرف تعلیم ہو رہی تھی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی سے کہ قلعہ ہما الخیر تم دونوں ہی بڑا اچھا کام کر رہے ہو لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ عسن اس حلقے میں بیٹھ کے جہاں تعلیم ہو رہی تھی اسی لیے ہنفی فکہ نے لکھا ہے کہ علم کو ذکر پر ترجیح حاصل علم کو ذکر پر ترجیح حاصل ہے کہ کوئی آدمی ایک گھنٹہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ پڑھتا رہے بہت اچھی بات ہے واقعی اللہ کے یہاں ثواب ہے لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ آدمی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے آن صلی اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو اس بات سے خوشی ہے کہ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے وہ صبح مدینہ منورہ سے باہر فلاں جگہ اونٹوں کی منڈی میں جائے جہاں اونٹ بکتے ہیں پر وہاں اسے ایک اونٹنی کوئی دے دے مفت میں جس اونٹنی سے کچھ دیر کچھ دنوں کے بعد ایک اچھا خوبصورت بچہ بھی پیدا ہونے والا تو اس اونٹنی مفت میں مل جائے تو تم کو میں سے کسی کو خوشی ہوگی صحاب اللہ نے کا اللہ کے رسول کس کو خوشی نہیں ہوگی اگر مفت میں مل جائے اور آپ اگر دو مل جائیں آپ نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو اور خوشی کی بات ہے اور آپ نے فرمایا تین اور چار انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں جو اصل بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تم مجھ سے ایک آئت کی تعلیم حاصل کر لو یہ تمہارے لیے اس ایک اونٹنی سے بہتر ہے اور دو دو اونٹنیوں سے اور تین تین سے اور چار چار سے بہتر اسی لیے تعلیم پہ زور تھا کہ تعلیم یہ چیزیں حاصل کروں ابن اینا کہتے تھے کہ میں اس وقت جاتا تھا مدینہ منورہ میں قرآن پڑھنے جب تابعین مشائق کی مجلس میں جب میرا کل قد پانچ بالشت ہوتا تھا میں ناپتا تھا اپنے قد کو تو. یہ ہے نا بالشت وہ کہتے پانچ بالشت ہوتا تھا اور کرتا میرا چھوٹا سا ہوتا تھا اور میری ماں مجھے پگڑی بھی باندھ دیتی تھی تو میں جاتا تھا تو جو تابعین جو میرے ساتھ تھے زہری رحمت اللہ یہ ہستے تھے مسکراتے تھے اور کہتے چھوٹے شیخ کے لیے جگہ خالی کرو اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ کل کو تم لوگوں نے بڑے ہو کے سنبھال لیں ہم تو دنیا سے چلے جائیں اور ایک دن ایک حدیث پہ اختلاف آ گیا تو زہری رحمت اللہ نے کہا کہ چھوٹا شیخ کیا کہتا ہے اس حدیث میں کیا لفظ ہونا چاہیے تو میں نے لفظ تو صحیح بولے لیکن میں نے بولنے میں غلطی کر دی بات صحیح بتائی لیکن بولنے میں کہنا چاہیے تھا کہ قلعہ تو میں نے کہا کلا ہوما بجائے اس کے ککاف کو کسرہ سے پڑھتے مقصور ہوتا انہوں نے کلا پڑھ دیا کیا پڑھ دیا مضموم ذمہ دے دیا نا پیش دے دی تو کہتے ہیں شیخ بڑے زور سے ہسے اور کہا چھوٹے شیخ نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن پڑھ نہیں سکا تو یہ لوگ تھے تعلیم اس لیے ضروری تھی کہ اگر تعلیم نہ ہوتی تو پھر آگے یہ کتاب و سنت پھیلتے کیسے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ متعلق دیکھو کہاں یو المکم الکتاب اول اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی وہ یو المکم معلوم تکن تالمون اور تمہیں وہ وہی کی چیزیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے یہی ہوا کرتا ہے تعالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کی تعلیم دیتے ہیں جن چیزوں کو تم پہلے نہیں جانتے تھے اسی طرح اساتذہ سکھاتے ہیں تعلیم میں ان چیزوں کو جو پہلے نہیں جانتے کئی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ ہم اس لیے کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو ہم اسے سکھا دیں گے وہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ جو نہیں جانتا اسے تم تعلیم دو اسے سکھاؤ بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے کے لڑنے جھگڑنے کے اسے صحیح مسئلہ بتاؤ کہ اصل میں کام ایسے کرتے ہیں اور اسی طرح کوئی بھوکا ہے تو بجائے دھتکارنے کے اسے کھانا کھلاؤ تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے بھوک کی جو چیز ہے دور ہو جائے اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں اور ہے آیت ایک ہی اور اس ایک آیت نے دیکھیے آپ کتنی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کما رسول فیکم رسول منکم یتلو علیہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی تعلیم ہو گئی وہ یو تزکیہ اچھا اسے چھوڑ دیجئے وہ کم الکتاب اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں و اور سنت کی یا قرآن سمجھنے کی تعلیم دیتے ہیں تین ہو گئے وہ جو علم کما النتکون تعلوم اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تعلیم دیتے ہیں ان کاموں کی جو تم نہیں جانتے ایک آیت میں چار مرتبہ پھر تعلیم کو لے آئے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی ہیں پانچ آیات سب سے پہلے نا اک کراب اس میں خلق خلق الانسان من انسانہ منا الق اکراب رب الکرم آیتیں پانچ نازل اور چار میں تعلیم ہی کی تلقین کہ تعلیم پڑھیے اپنے کے نام سے اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ایک کڑاورکل اکرم اور آپ تعلیم پڑھیے اس بات کو اور آپ کا برادر بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ بال قلم پھر فرمایا قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے تعلیم دی ہے پانچ آیتیں نازل ہوئی چار میں پھر تعلیم کا تذکرہ یہ کیوں نہیں سمجھتے مسلمان ان باتوں کیوں نہیں تعلیمی ادارے قائم کرتے کیوں نہیں ادارے بناتے جہاں سے پڑھے لکھے لوگ برامد ہوں پڑھے لکھے لوگ نکلیں اور باقی جو مرضی ان سے کراؤ ابھی کھڑے ہو جاؤ جہاد کے نام پہ کسی نام پہ مسئلہ ہی نہیں ہے ایک ملین ڈالر جمع کرنا ایسی ہے نا اور انہیں کہیں کہ کہیں دکن میں حیدرآباد میں لاہور میں کراچی میں قاہرہ میں بغداد میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو اس کے مقابلے کی ہو جہاں مسلمان پڑھ کے لکھ کے نکلے اور مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے ملین تو دور کی بات ہے ایک لاکھ ڈالر جمع کرنے مشکل ہو جاتے ٹرینڈ بھی نہیں ایسی چیزیں اس لیے بھائی اس فکر کو عام کرنا چاہیے کہ پڑھاؤ لوگوں کو تعلیم دو اور اس اسٹینڈرڈ کی تعلیم دو جس اسٹینڈرڈ پہ, پہ پہنچ کے قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں تو وہ رائے اختیار نہیں کرنی بس لڑاؤ ٹکراؤ مارو مرو اللہ جانے کہاں گیا دماغ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے ایک آیت میں چار جگہ اشاد کروا دی تعلیم دیتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں